ها الذين آمنوا إذا نودي الإسقلات من يوم الجمعة من يوم الجمعة إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتروا <تصفيق> وكر الله كثير لنا كنتم تحودوا واذا راوا تجارة Cucco <laughs> Cucco گنگار کو کیا سے کیا کر دیا مستعفی کی نگار ہے کرم جب ہوئی مجھ گنا سے کیا کر دیا مجھے کو در بار میں اپنے بول والیا میرا تاریک دل پر زیادہ کر دیا مجھ کو دربار میں اپنے میرا تاریک دل بار میں اپنی بول والیا میرا تاریخ دل کو دیا کر دیا اپنی ماں کو میں نے جب بھی دیا واسطہ اس کے میں بوبے شان کا اپنے معبود بدھ کو میں نے جب بھی دیا واسطہ اس کے میں وہ بے بیشان کا واسطہ اس کے میں وہ بے بیری کا تھی جو دل میں تمنا وہ پوری ہوئی ایک میرا مدعا کر دیا تھی جو دل میں تمنا وہ پوری ہوئی پورا ہر ایک میرا مدعا کر دیا دیکھ کر اس کو شام کے جھک گئے اس کے اد نا میں شامل ہوئے دیکھ کر اس کو شاہوں کے سر جھک گئے اس کے اد نا میں شامل ہوئے اس کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے گو ہے مبتلا ایون حسر پہ کیا کرم تو نے اے رحمتہ مصطفیٰ کر دیا ہمیں ایسر پہ کیا کرم تو نے اے رحم تے کر دیا آج تک ساری دنیا میں ایسا کوئی کوئی پہ نہ ہوگا کبھی آج تک ساری دنیا میں ایسا کوئی کوئی پیدا دا ہوا ہے کبھی کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی دولتیں فقر و فخری عطا کی جی سے پھر اسے سوریا کر دیا دولتیں فقر و فخری عطا کی جی سے پھر اسے سرور اگنیا کر دیا دو جہانوں کی رحمت بنا کر انہیں اریا زکنے بے جا بڑی شان سے دو جہانوں کی رحمت بنا کر انہیں ارے آز حق بے جا بڑی شان سے ارے آز نے بے جا بڑی شان سے حصور دے کے ان کو شفاعت کا حق آسوں کا بڑا آسرا کر دیا حشر میں دے کے ان کو شفاعت کا حق آسوں کا بڑا آسرا کر دیا مستعفی کی نگاہ کرم جب ہوئی مجھ گناگار کو کیا سے کیا کر دیا مجھ کو در بار میں اپنی بول والیا میرا تاریخ کا نام اس کے آخر میں اس کا دیکھنے والا ساگری ہے نا ساغری والی کون سی تھی وہ دوسری دشائیں اچھا اس کا نام آ گیا تھا ماشاء اللہ آواز آخر تک آ رہی ہے جی جلیل صاحب آواز آ رہی ہے تھوڑے قریب بجائے تھوڑے قریب ہو کر روز جناب رسول اللہ صلی اللہ سے ممبر بچھاتے تھے اور سال میں صاحب پر بیٹھ کر آپ کی شان میں اشار پڑھتے تھے اور کفار کے ان کا جواب دیتے تھے اکار بن زہر رضی اللہ صاحبی ہیں فتح مکہ کے موقع پر وہ بھاگ رہے تھے میں قطر کیے جاؤں گا تو پھر کہا کہ معاف ہو جاؤ گے تم آ جاؤ اچھا پھر میں ایک کسیدہ لکھتا ہوں تو کسیدہ رکھ کر انہوں نے پیش کیا یہاں سے ونعوذ رہنا من شرور انفسنا من چاہیے مالینا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 انما گفتموا وتجارتكم فخذونا غسادا مساغر ترضونا احن بعيكم من الله ورسوله يجهادن في سبيليه فترضوا حتى ياتي الله بامريه والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي تو ہم آم سے سادہ سی بات ارض کیا کرتے ہیں آپ کی سدت میں کہ یہ ٹی بی کا مرض پھیلتا ہے نا تو پہلے اس کے جراثیم آتے ہیں جیسے ڈاکٹر زراعت کہتے ہیں اور وہ سانس میں آ جاتے ہیں پھر خون میں شامل ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی جگہ منتخب کر دیتے ہیں پھر بڑے سب سے اچھی ان کو جگہ پسند ہے پھر وہاں نے یہ بستی بناتے ہیں پھر وہ بستی جب بنتی ہے تو جگہ جو ہوتی ہے وہ بودی ہو جاتی ہے پھٹ جاتی ہے وہاں زخم بن جاتا ہے وہ زخم گہرا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں بلبم بیٹھتا ہے اور ساگی جب کھانستا ہے تو اس کی چھینٹ اٹھتے ہیں وہ سارے جدیم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس بار گرتے ہیں بس کو مرض لگتا ہے ڈاکٹروں کی اصطلاح ہے اللہ کی عمر سے آپ جو بھی ہو سب بسر ہو نہ ہوئے شوق ہوتا ہے گہری گہری طبیعت بہت خراب تھی تو ایسا کتاب لی عبدالحمۃ اللہ کی جس گیا اللہ کا ایسی دلچسپ بات نکلے کہ طبیعت بیشی ہو جائے پڑھے اس کو خوف گئی بات نکلی صاحب نے تعبیر والی حدیث نے کہی تعبیر بے یہ رہے تعبیر تھے صابع کرام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے صحابہ کرام مدینہ منورہ کے انصار نر مادہ کھجور کو اکٹھا کر کے لگاتے تھے تو اس سے فصل بہت آتی تھی تو فرمایا کہ کیا کرتے نے تھے جی نرمادہ میں اکٹھا کرتے ہیں اس سے فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے فیصلہ کرتا ہوں تو, تو سال صاحب اکرام نے تعبیر نہیں کی اور جب فصل کم آئی تو انہوں نے پوچھا جناب رسول اللہ سے فصل کیوں کم آئی تو نے نے کہا یہ کہ تعبیر نہیں کی تعبیرات نے کیوں نہیں کی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ انتم عالم مور دنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو زیادہ بہتر جانتے بڑی مارکت را اور اللہ رات ہی سے بات کرتے ہیں مدرسوں میں اور بڑے وہ سوال جواب اور بڑی کنفیوژ ہوتی ہیں تو یہ جو بزرگ ہیں, ہیں یہ سبق اور چار صورتیں آتی تھی باقی کچھ نہیں آتا تھا سال روشنی سال اس کا ذریعہ کل میں آ جائے تو اندرش بینی علوم انبیاء بے کتاب و بے محیط و استاد برسو اس کے اندر علوم انبیاء کو پائے گا بغیر کتاب کے بغیر کسی سکھانے والے کے بغیر استاد کے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا بے تو انہیں واقعی بھی بڑا عجیب ہے انہوں نے کہا کہ میں تقریر کر رہا تھا اور یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک کلام پڑھا تو اس میں میں میرے گائے حدیث ہے تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ برخدار حدیث نہیں ہے شیخ الزیز میں ہوں عالم میں ہوں اور یہ کون بڑا آدمی آ کر بیٹھا ہے کہتا ہے کہ حدیث نہیں ہے کہتا کہتے میں کہ آپ نے مجموعوں کو تلاش کی حدیث کی کتابوں میں تلاش کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا لیکن کہیں نہ ملے آخر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے کسی بزرگ کا کسی کا قول ہے کسی کا کلام ہے کہ میں نے کہا یاد بھی کون تھا کہ اتنا گیرا میں بلڈنگ کے لیے گیا تو پوچھا کہ یار کیسے پتا چلا کہ حدیث نہیں ہے تو نظام خدار اور اصل میں جب آدمی عائد پڑتا ہے تو ایک طرح کا نور نکلتا ہے اس کے منہ سے پھر جب عزیز پڑتا ہے تو دوسری طرح کا نور ہوتا ہے بلکہ عدیض کچی جب پڑتا ہے اس کا ایک طرح کا نور ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا دوسری طرح کا نور ہوتا ہے تو آج جب اس کلام کو کہہ رہے تھے تو اس میں کوئی نور نہیں تھا نہ کا نور تھا نہ کا نور تھا تو اس سے مجھے چلا میں نے درخواست کی ان سے بیٹھنے سے نکال نہیں بڑے عالم ہیں. ڈالت رہے ڈالت رہے تو اس کے بیٹھ یہ کہتے ہیں کہ دو بڑی عجیب باتیں ہوتی تھیں کہ میں علماء کو لے کر جاتا تھا تاکہ حضرت صاحب کے پاس بیٹھے اور ان کا کلام سنے ان کو فیض ہو تو حسن مسجد ملک سے بڑی خسف خوشی ہوتی تھی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا پیر ہے تو کیا کچھ کہ جب میں بغیر ان کے جاتا تھا تو ایسے علوم بیان کرتے حضرت صاحب تھی. مجھے حیرت ہوتی تھی تو کہتے ہیں حضرت کہ صاحب میں بڑے بڑے علما کو لے کر آتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ان کو فائدہ ہو اور آپ جو ہے تو بات سن فرمایا کریں تو اس سے آپ کی بات خوش نہیں ہوتی ہے تم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ امتحان کی نیت سے آیا کرتے ہیں اصول فیض کی نیت سے نہیں آیا کرتے ہیں. تو اس سے مضمون کھلتا نہیں کیا تو بچہ مر جائے تو تین دن بعض بدھ خوش ہو جاتا ہے اور بچہ زندہ رہے روئے پکارے اس کو تو وہ دو سال تک چلتا ہے آپ وہ لے دیکھ کر جو ہیں وہ امتحان کی نیت سے آیا کرتے ہیں تو اس دن مضامین نہیں ہوتے تو یہ حضرت عبداللہ سماجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا کہ میں اتھی تعبیر حضرت صاحب سے پوچھوں گا کہتے میں گیا تو میں نے پوچھا چاہ یہ عدیز صحیح ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ تعبیر کے بغیر بھی ہوگا ہوا نہیں ہے اور بعد صابق رام کو کہا ہے کہ آپ دنیا کے کاموں کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو گویا نوز بلا اس بات میں وہ بات کا آپ کو سمجھنے کے کوئی حالات نہیں تھے کہ وہ ذرا سمجھتے تھے کہ کیا آپ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں نے فرمایا کہ میں خدا اصل میں آپ نے ایک یقین کی کیفیت کے ساتھ ایک باطن کے حال کے ساتھ کی تھی بات کہ اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا تو جس سطح سے آپ نے فرمائی تھی یہ بات وہی سطح یقین ہے وہ اگلے ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے کہ جو تعبیر کر رہے تھے تو یہ بغیر تعبیر کا ہو جاتا لیکن اگلوں نے یقین کو سطح پر نہیں لیا ڈاکٹر صاحب بات سمجھ رہے اگلوں نے اس سطح, نہیں لیا. نے اس سطح نہیں لیا کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ بغیر اس کی بھی کر لے اور اللہ تعالی قدرت اس کی محتاج نہیں ہے اس کی محتاج نہیں ہے اگر وہ بھی اس قدر پر ہوتے تو یہ بغیر تعبیر کیا ہو جاتا وہ سطح پر نہیں تھے ایسے بازل میں مضمون چل پڑا چلے خیال آیا ایک دفعہ کہ صاحب کرانتلا پر گئے اور پہار ہو گئے تو قدم رکھا سد اللہ لشکر اور اعلیٰ حضر مز عد اللہ لشکر جو ہے وہ اکیس منٹ سمندر پر چلا تو یہ جو ہے ہر وقت یہ بات ہونی جی چاہیے تو شعب دے میں اور کرامت اور موجود میں فرق ہی ہوتا ہے کہ شعب د شعب ہر وقت کرتا ہے کر سکتا ہے کیونکہ وہ کوئی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے کوئی منتر ہوتا ہے کوئی اشاری ہوتی ہے جو ہر وقت کر سکتا ہے اس نے سیکھی ہوئی ہم اسکول میں پتہ تھے تو ہمارے استاد صاحبان مداری لے کر آئے تو اس نے بڑے تماشے کیے بہت سے خوش کیا لوگوں کو ایک اس نے تماشا کیا کہ اس نے تین رکھے پیالے اس طرح ان کے لیے تین گولیاں رکھی میں سے ایک گولی گولی اٹھاتا تھا اور جھولی میں ڈالتا تھا اور پھر ہاتھ لاتا تھا اور پھر جو تو وہ دوسرے سے اٹھاتا تھا اس کو جولی میں ڈالتا تھا تو کرتے کرتے اس نے جو تو اکیس اور ایک بائیس تین گولیاں کو بائیس بنایا اور بائیس بنانے کے بعد جو ہے تو اس نے تھا پنجابی بولنے والا تھا تو اس نے کہا کہ اور ایک نے گولی بھی پائی اور اس نے کیا ایک گولی بھی نہیں تھی حالانکہ بازش ڈالی تو اس نے آخر میں یہ کہا جی. اب میں اس کے پاس بیٹھا ہوا سب میں اس کو دیکھ رہا تھا آجی. اور یہ چار کل بزرگوں سے سیکھی ہوئی تھی اس کی جس کی مشق اس پر توجہ اور نہیں چلتی نظر بندی نہیں ہوتی اس کی تو میں نے اس طریقہ سیکھ لیا. تو میں لڑکوں کو کہا کہ تم آؤ اب میں تمہیں بائس بنا کر دیتا ہوں چلو دیکھے تو آج سبائی اس طرح اٹھاتا تھا وہ جب جولی میں جب اندراس کرتا تھا نا تو اندراش کرتے گولی کو یہاں لے آتا تھا ایسے کر دیتا تھا اور پھر جب جا کر دوسرے کے نیچے جب دوسرے پیالے کے نیچے ہاتھ لے جاتا تھا نا تو اس گولی کو وہاں پھینک دیتا تھا اور دوسری کو وہاں کو اٹھا لے آتا تھا تو اس نے یہ کر تو یہ تو کیسا منتر سیکھا ہے کیا میں کہ منتر میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں خیر جو کہ جو خاص دوست ہے وہ بتائے گا تو نے کیا کیا ہے تو میرا کچھ بھی نہیں اس پہ پکڑتا ہے اس جگہ لاتے ہیں بس یہی منتر اس دوست نے تین کو بائیس بنا دیتا ہے تو شوب اور کرامت اور موجود میں فرق جو ہوتا ہے شوب دباد ہر وقت کرتا ہے موزہ اور کرامت جب اللہ چاہتے ہوتی ہے جب اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا اس کو بھی لکھا جبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو انسان کا یقین اور قلب کا تعلق ہے یہ عروج کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کسی وقت ایسے ایسا وقت آتا ہے کہ اس سطح کو چھوتا ہے جاںس باپ اس کے سامنے سب ڈگن ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فعالیت جو تھی ہے ہوتی ہے کہ کہ وہ ظاہر ہوتی ہے جس جگہ چھوتا ہے یہ ایسا مقام ہے کہ اس پر چھو کر اس کو اس پر باقی نہیں رہ سکتا دی. پھر نیچے آتا ہے اس پر ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا دی. تو لہذا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے جب یقین و سطح کو چھوتا ہے تو ہوتا ہے اور اس پر پھر جب نیچے آ جاتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہو سکتا یہ تو خیر اور ٹی بی والی بات کیسے تھی ٹیبی سے تعبیر پر کیسے آ گئی تھی بات اس بات کہ وہ ڈاکٹر ایسے کہتے ہیں باقی اللہ کرتا ہے کرتا تو اللہ ہے جیسے چاہے کرنے. ایسے میں نے مثال کے طور پر کہا کہ جب ٹی وی تیسرے درجے پر جاتی ہے تو پھر اس سے پھیلتی ہے ایسے آواز میں آئی ہو جراثیم بیٹھے میں خون برکت کر رہے ہیں اور جب وہ سوراخ ہوتا ہے اندر اور بلغم کی کیوٹی بنتی ہے جی. پھر اس سے پھیلاؤ اتنا گہری جب بات اندر گھسی اور گوس کر اس کے اندر جب اتنا کام کیا تو لائر اللہ, اللہ محمد وس اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کا فتح ہم پر ہو گیا کیا کفر نہیں ہے سلمان ہے وہ یہاں تک کہ جو بوسیا کے لوگ عورتیں اسکرڈ پہنی ہوئی مرد شرا پی رہے ہیں کچھ حال نہیں ہے ان کو بھی جب عیسائی ہونے کا گھار تو نہیں ہوئے اور لڑے ہیں اور جانے نہیں سبحان اللہ تو اس لیے کتنا گرا پڑا کیوں پر کفر کا بس نہ نہیں آتا کہ اس کی وابستگی ہوتی ہے وابستگی اس کی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان پر کفر کا پتہ لگانا اور اس کو جو ہے پریشان کرنا اور اس کو تنگ کرنا جی یہ بات جو ہے یعنی یہ بہت غیر مناسب بات ہے آپ اس کو سمجھائیں اور اس کو آگاہ کریں یہ سمجھ گیا اس پر بات بازی ہو تو اس کو لے لے گا یہ اور آپ کھڑے ہو گئے فلانا کافر ہے مشتق ہے بتتی ہے تو بس بات ہی ختم ہوگی تو آپ نے گنجائش ہی نا چھوڑی سمجھانے کی وہ تو ہو گیا اسلام ہمارا ہو گیا الحمدللہ مسلمان ہم ہو گئے اب یہ اس بات میں آگے ترقی کرنی ہے اور ترقی کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے یہ گھستے گھستے گھستے یہ وہ غم کا داغ بنے گی محبت کا ایک داغ بنے گی جو قلب کی روحانی حالت میں سراخ کر کے گھس کر بیٹھ جائے گا جب بیٹھ جائے گا تو پھر جو ہے وہ سب چیزوں پر اللہ رسول کو اور اللہ کے رسول کے مقصد کو ترجیح دے گا پڑی نا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے ان کے باپ ان کے بیٹے اور ان کی بھائی گانا باغان کی وہاں ان کے بال بچے اور برابر والے لوگ تمہارے مال مال جمع کیے ہوئے وہ تجارت ان تخصوت کے ساتھ وہ ان کا ان کی تجارت جس میں کہ بکری نہ ہونے کا ان کو خطرہ رہتا ہے کہ کاروبار پھیل نہ ہو جائے مساگروں ترزون رہا وہ گھر آرام رات کے بنائے ہوئے ہیں ان کے رہنے والے حبا علیکم رسولی و جہادی سے اگر یہ زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ سے اور رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تو پھر ان کو انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا مراج ہے اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ محنت کر کے اپنے آپ کو اپنے باطن کو ایسے جگہ تک پہنچانا ہے جس جگہ پر جا کر آدمی کے قلب کلب کی کیسی وابستگی ہو اللہ تبارک ذات جلال کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ذات باکمال کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخص لازوال کے ساتھ وابستگی ہو جائے اور ایسی ادست ہو جائے کہ وہ باپ اپنے والدین اپنی اولاد اپنی برادری اپنا کاروبار اپنی زمینیں اپنی جائیدادیں اور ساری کی ساری چاہتیں جو ہیں اس سے زیادہ ہو جائے اور جب مقابلہ آ جائے تو یہ چیز رہ جائے اور وہ اختیار ہو جائے ایک جگہ تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے اے دل اللہ سابق بعد حضرت کے مکمک کرمہ آئے رات میں جا رہے تھے تو کوئی لڑکی کھڑی تھی اس نے آواز دی ان نے آواز کا جواب نہیں دیا اس نے آواز دی وہ اس, دی اس نے کہا میں فلانی ہوں جس کا جو ہے تو آزاد و جوارش کی ایسی سی تعریفیں کیا کرتا تھا شہر میں تو نے کہا ٹھیک ہے تاریخ محبت تھی لیکن اب اللہ رسول کی محبت جو ہے اس پر غالب آ گئی اس پر پارے باغی آپ تاریخ طرف خشتی ہو رہی تو آپ یہ نہیں کہ سچ میں آپ کو بتاؤں مسلمان نمازی ہے, اور ہے حاجی ہے مولوی ہے تفسیر پڑھا ہوا ہے پڑھا رہا ہے عدیث پڑھا ہوا ہے پڑھا رہا ہے ہاں جی کل کا جو برما ہو کر سوراخ ہوا ہوا ہو اور وابست کی وادرال کے ساتھ ہوئی ہوئی ہاں جی اور آج تی کمال کے ساتھ ہوئی مقصد لازوال کے ساتھ ہوئی یہ بات ہونے میں وقت لگتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنا پڑتی اللہ کہتے نا کہ مرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی دکاندار جو, جو کہتا ہے یہ محنتی ہے اس کو گول کے جب لگاتے ہیں نا تو ہماری آئی صاحب کی طرح سفید آدمی ہیں وہ ان کی گاڑی کا رنگ بدل جاتا ہے آج پھر لڑکے نظر آنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جس کو لا کا پانی میں ڈال کر اس کے اوپر پتوں کو سب کو ڈال کے اوپر لگا دیے لگا اس کو. کوئی سرخی نہیں آئی پھر جاتا دکاندار کے پاس تو کہتے وہ ایک بات تھی اگلی بات یہ تھی کہ اس کو لے, لے جاؤ گے دھوپ میں اس کو سکھاؤ گے اتنے سوکھ جائے کہ پانی اس کا مکمل ختم ہو جائے پھر اس کو پیسو گے ایسا پیسو گے کہ بالکل باریک سرما ہو جائے جتنی زیادہ پسے گی اتنی زیادہ اس کی تاثیر آئے گی پھر اس کو اوپر پانی میں ڈالو پانی میں ڈالنے کے بعد جب گھل جائے اس میں جب پانی میں شامل ہو جائے گی پھر اس کو خمیرہ کرو ہم جو جاتی لوگ ہیں کچے مکانوں میں رہنے والے ہیں تو کیچڑ بنانے کے بعد تو اس کو ہم خمیرہ کرتے تھے کچھ پک چھوڑتے تھے اور اس کی جب لپائی کرتے تھے تو وہ بہت پکی آتی تھی اور کسی کے لپائی کا گرنے لگتی تھی تو بڑا بوڑھا گزرتا تھا تو وہ کہہ دیتا تھا کہ یہ فلاں لڑکے لگائی تھی اس کو خمیرہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا اس کی خمیرہ نہیں ہوا سکی جڑ تو بھر رہا ہے نیچے گر رہا ہے اس کو اگر خمیرہ کرنا آتا ہوتا تو یہ پکا لگ کیا ہوتا وہ خمیرہ کرتا ہے پھر وہ پل لگاتا ہے پھر وہ رنگ لاتی ہے کتنا کام ہوتا ہے وہ الفاظ اور مانی بتا دیتے ہیں رگڑی صوفیہ بتاتے ہیں رگڑا رگڑی جو ہوتی ہے یہ صوفیہ بتاتے ہیں اور بعض اوقات وہ اہل علم کی ترتیب کے ساتھ کوئی رابطہ دور کا واسطہ رابطہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت رحمت اللہ علیہ کو شاہ شمس رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے پڑھانے سے خطبہ دینے سے خطبہ دینے سے کتابیں لکھنے سے تصنیف سب چیزوں سے روکا اور اپنے پاس بٹھایا ان کی بات مکمل ہوئی پھر جو ہے مکمل یکسوئی کرنا چاہی تو اس کے تین دن بالکل لادہ ہونا تھا وہ بند ہونا تھا کمرے میں کھانا پینا پیشاب کھانا سب چیزوں سے فارغ ہونا تھا کیوںکہ اسی تین دن میں جائے ہے تو خاصتا کہ جو حال تھا اس کو منتقل کرنا تھا تین دن آدمی بھوکا رہ جائے نا اور بھوک پیاز اتنی سے پیشاب پکھانا بھی نہ آ رہا ہو تو آج دن کوتارے نظر آتے ہیں <laughs> اور وہ کر کے جماعت تو جائز نہیں ہے ہماری احمد اللہ صاحب اللہ علیہ کے گھر پر نماز پڑھتے تھے لوگوں نے تو یہاں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ بس کو چھوڑ کر یہاں نماز پڑھتے مولانا صاحب رحمۃ اللہ تو کا جواب نہیں دیا کرتے کوئی کہتا فلانا اللہ تعالیٰ مجھے اسے ہم دعا کر لے میرے لیے میری اصلاح ہو جائے اور کر لگانے لگائی بجائی کرنے والے خلافات پیدا کرنے والے کوئی کیسے بات کر کے بس ٹھیک ہے آپ دعا کریں ہماری سلاح وہ <laughs> جواب نہیں کرتے آخر مسرت صاحب نے خطاب علمگیری سے پتہ نکالا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر اپنے شیخ کے پاس اصول علم کے لیے اصول تقبہ کے لیے فیض کے لیے گئے ہوئے ہوں اور کوئی خاص ایسی مجلس ہو کسی میں وہ رنگ پیدا ہوتا ہو اور وہ وہیں کا جماعت کی نماز پڑھیں پر کے مسجد کا گنامی ہے تو ایک باقاعدہ سروسا نے اعلان کر کے اس کو کہا نہیں تو ہم نے کہا تھا میں تو ایسے تھی کہ جی کرتے ہیں چاہے تو بار اس پر آئے ہوئے میں کہتا ہوں تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں نے آپ کو سوچ دیں کہ اس سے فارغ کر دیا نکال کر دکھایا تھا تو خیر اب ان کو تین دن میں ہی منتقل کرنا تھا اس بات تو ان کو بالکل کو کر دیا اور بند کر دیا تو اور آگے کے جو تھے ظاہر الدین علمات ہے انہوں نے فتبہ کیا کہ یہ جو نویز اللہ کا آدمی آیا ہے اس نے اس کو گمراہ کر دیا گدرائی مکمل ہو گئی کیونکہ جماعت بھی ترک کرا دی اس سے مگر پھر کیا کریں موجودوں کی کیا لگتی ہے کیسے برتاد کر تو قتل کرنا اور اب آشرد ہمارے صبح سرادن کرتے ہیں ابی ڈبار رحمت اللہ نے کتاب کے پڑھنے سے پہلے سات واقعات دیکھیں گے واقعات کو پڑھنے کے بعد پڑھے پڑھی جائے کہ کتاب کو پڑھ کر کوئی گڑبڑ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری اپنی ہوگی اور کتاب سے پڑھنے نہیں ہوتی پوچھنا پڑتا ہے تو لکھا ہے کہ ھم. یہ سات آدمی تھے جنہوں نے کہ اپنے شہر سے اپنے پر توجہ کروائی اور ان کی انہوں نے باتن کی گرا کھولی جس پر سر خاص ان کا کھولا ایک چیز ہے شکر ہے کہ ہمارا پار گئے موٹی موٹی نماز پڑھنا کافی ہے ہمارے لیے اس قدم کا کام نہ کرنا چاہتا ہوں موٹا موٹا ذکر کر لیا نماز پڑھ لی سنت پر مر گئی باقی سب کچھ آگے. تو ایک انہوں نے ان, ان لکھا کہ ان ساتھ میں سے جو تو تین سبال چکی ہیں اور چار پاگل ہوئے ہیں اور چاروں کے چاروں قتل ہوئے ہیں اور دو ان میں سے مرتاب ہو اور دو سے مرتاب تو نہیں ہوئے لیکن پھانسی ہو ہوئے میں تو اتنا گہرا لگا سنبھال ہی نہیں سکتا تھا ایک ہم نے بڑا دل سے واقعہ لکھا اس میں کہ دو اس آدمی تھے وہ خدمت کر رہے تھے کسی بزرگ کی جو تھے وہ غریب تھے بیشارے, وہ جانی خدمت ہی کر سکتے تھے دوسرے بڑے مالدار تھے بڑا مال بھی لگایا تھا ہو جو جانی خدمت والا تھا یہ اخلاص والا تھا اور مالی خدمت والا جو ہے یہ خوب جاہ والا تھا میں بڑا آدمی تھا. تو اس طرح ہوا کہ وہ بزرگ تھے ان کی وفات ہونے لگی تو میں دونوں کو دیکھا جانی کو کہا کہ اہل تو تو ہے اس دولت آدمی جلدی مچا رہا ہے مالی خدمت کی ہوئی ہے جلدی مچا رہا ہے تو اگر تو چاہے تو میں اسی پر توجہ کروں کہ اس کو سرے خاص مل جائے تب نے کہا جی ہم تو آپ کی خدمت میں تھے ہمیں کسی چیز کی نہیں چاہتے جی نہ سر کی نہ سر کی, کی, کی ہمیں نہ سر کی نہ پیر کی ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں عام تو پر آپ کی خدمت کے لیے تھے جو آپ چاہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پرتوجہ کی تو ان کا بادن کھل گیا تو آج نے چلا وہاں سے وہ یہ خدمت میں رہے ان, ان کی وفات ہو گئی دفن کیا اس نے تو ان کے بال بچوں کی خدمت کرتے رہے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرا دی جی ان کے حلوے کی دکان تھی چلا رہے تھے پھر ان کی بیوی بی کی شادی کرا دی جی کہا دینے کہ باپ کو بھی شادی کرنی چاہیے وہ بھی ہو گئی پھر جب اسخار صاحب کا وہاں سے فارغ ہوئے کہ اس رات میں گیا کہ میں غزل صاحب کے مزار پر دعا فاتح پڑھ لوں اور بس رخصت ہوں کیونکہ میں جو گیا وہاں تو ایسے مجھے محسوس جیسے میرے پیر کس نے پکڑ لیا اور مجھے نہیں چھوڑا جا رہا بات وہیں پر گزری صبح میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا باتر میں کہ زمین روشن ہے اور سر خاص مجھے بلا ہوا ہے اور ساد فتح ہوں میں اصطلاحات پھر بس میں اللہ کا شکر ادا کہ میں چلا تو آگے گیا تھا ایک بستی ہے وہاں لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی برتد ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ عام علماء نے کہا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو تو کہتے میں نے دیکھا وہ میرا ساتھی تھا وہ سر لے کر آیا تھا وہاں سے, تو کہتے میں نے ان سے خواہ کہ آپ سے میری ایک خاص عرض ہے کہ اس آدمی کو قتل نہ کریں قتل کرنا تو بہت مشکل بات ہے آپ مجھے ان کرام سے ملا لیں میں ان سے بات کر لوں گا میری بات کے بعد میں پھر کہا تو آپ قتل کر دیں چلو ٹھیک ہے جی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے وہ لے کر آئے کہتے میں الما سے ملا میں نے کے ساتھ بات کی اور میں نے اس کے حال کے بارے میں دلائل دیے اور پھر دلائل دینے کے بعد جو تھا وہ علماء سے کہا کہ اب اس کے بعد فرمائیں، آپ فرمائیں حضرات آپ سے اللہ گرداز فیصلے کرتے ہیں کیا اب اس کا قتل کا فتو ہو سکتا ہے تو نے کہا نہیں آپ سے نہیں ہو سکتا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کیا تو کہتے میں نے سامنے دکھایا کہ اس کے روح پر میں متوجہ ہوا، ہوا،, ہوا،, ہوا ہوا اور اس کا جو وہ تھا رابطہ اس کا جو دروازہ تھا اس کو میں نے بند کیا اور پھر اس کا جائزہ کیا تو شروع میں آیا پھر گیا خیر یہ سب بات سامنے آ گئی کس پر باتیں یاد آئی تھی تین دن کے لیے ہاں اور لمبا بجبوں کیا ہے قتل دیا داس مرتبہ قتل کو مجھ سے لوکیز ہے نا کہ یہ ستاس سالوں والے قتل کر رہے ہیں تو نہیں مارتا ہے تو علم ہے اور قتل کی تو شرائط ہوتی ہے جواب دینا ہے اور مکھی کو مارنے کے سوچتا ہے کہ آشر ہا کس کا پورا ہوا ہے کہ نہیں پورا ہے مارنے کا تو برفدار تھا تو وہ اس کو میں بھیجا چلہ لگا کرایا پھر میرے پاس ہوتا تھا تو ایک دن ایسے حال حوال پوچھنے لگا بس شہر جا رہے تھے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں سوبی کا تھا بہت گرم ہوتے ہیں <تصفح> تاریخیں گرم نا. ہی نا. ہوتی <تصفح> ہیں کہا کہ تمہیں نہیں پتا میرا میں نے کہا مجھے نہیں پتا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تو گڑیا تھا نا افغانستان میں ٹریننگ کے لئے کیا ہوا تھا مجھے اس وقت روس کی فوج اتری ہوئی تھی کہ میں افغانستان ٹریننگ کے لیے کیا ہوا تھا اور جو ٹریننگ کرنے والے تھا ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے سکھاتے تھے سکھاتے تھے آہستہ آہستہ سکھانا عورتوں کے ساتھ اور بڑھنے سے گزارنا کہتے باغیوں میں گزارنے کے بعد ایک دن ہمارا جو انسٹرکٹر تھا وہ بیٹھا تو اس نے کہا دیکھو ہم ڈھائی ہزار سال پرانے پٹھان ہیں اور سال پرانے مسلمان ہیں تو کہتے باقی اڑ گیا میں نے گاؤں علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ہے اور ڈھائی ہزار سال پراٹ پٹھان ہے کہ وہ ہوا کیا میں ہوا نہ وہ میں مانتا تھا میں اس کی مانتا تھا نہیں یہاں تک کہ مجھے نکالا کہ کو کباب میں ہڈی اس کو تو نکالو پایا کباب کھاتے ہڈی آ جائے کتنا آدمی تک مزے لیتے ہوئے طبیعت خراب ہو جاتی کہ کباب میں ہڈی اس کو نکالو پائے کہ مجھے وہاں سے ڈے دے نکال دیا گیا یہاں آیا تو اس طرح اللہ کا نام کی قربانی دی تھی کہ اللہ کے نام پر سہن دیا تو اللہ نے قبول کر دیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا حساب کتاب تھا اس نے کہا جس دھماکے میں آدمی نہیں مرتا تھا ہو اس کا پانچ ہزار معاوضہ تھا اور جس میں آدمی مرتا تھا اس کا دس ہزار معاوضہ تھا کاغذہ میں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا شیعہ کہتے سنی مار رہے شیئر مار رہے ہیں اور تجھے پتا یہ کون پی ایس ہے کر رہا ہے کہا کہا کہاں لوگ جو ہیں تمہارے پیچھے لگے ہوئے مسلمان کا اسلام کا خاتمہ ان کا مقصد حیات ہے زندگی کا مقصد تو خیر جی وہ, وہ قتل پر بات ہو رہی تھی جی ہاں ولانو رحمتہ اللہ کی بات تھی تو انہوں نے اس طرح ہوا کہ ان کا بیٹا تیار کیا ولانو رحمتہ اللہ کے قتل کے لیے تو شاہ شم اللہ رحمت اللہ کو شہادت کی بشارت ہوئی ہوئی تھی تو پدستک ہوئی تو ان کو وقت کا بھی اندازہ دے دیا گیا تھا کیا. یہی وقت دو ہزار پد ہوئی تو بس وہ کھڑے ہوئے انہیں مولانا رحمت اللہ سے کہا کہ آؤ ملو وقت مود آ گیا ان سے بغلگیر ہوئے جو ان کے باتوں میں تھا وہ اللہ نے منتقل کرمایا وہ آگے ادھر ادھر آگے لگے ہوئے تو بیٹام کھا کے بڑا ایسا مارا چھڑا اور انہیں ایک نعرہ لگایا اللہ لکھ نام لے کر اور بس شہید ہو کر گر پڑے گئے روم رحمت اللہ نے دیکھا تو بس صاحب جلا الدین نہیں تھے پھر جو ہے جلا الدین بات ان کھا لیتا ہوں آگے آگے جب نے کہا کہ مولوی ارگز نشود مولا اے روم تا غلام تب رہ جے نشود بڑی پوائے, پوائے مستری میں کہ لو آ خود بخود جو ہے نشودی ہمارے ساتھ کافی سے آتے آتے نے کہا کہ مولوی ارگل نشود مولا اے روم تا غلام شم سے تب رہ جے کیا نہ ہوا جی تو روزان بھائی دوستو اللہ نے وہ بات اندر ڈالی تو اس کے لیے محنت کرنی ہوتی پہلے تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر آدمی کا اعتماد پیدا ہو بھروسہ پیدا ہو اس قدرتوں کا اور اس شان کا صفات کا انسان کو دھیان نصیب ہو میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و الجلال کی قوت اور قدرت سب اسباب پر حاوی ہے کیا مال کیا دولت کیا خزانہ کیا زمین ہے کیا فوج کیا اسلح ہے اور ساری اشیاء یہ اللہ تعالیٰ کے امر حکم کی محتاج ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ تحریر کے جو تین درجے ہیں ذاتی سپاتی فالی فالی سپاتی ذاتی یہ انسان پر آگاہ ہو اور یہ شاہ کی قوت کے مقابلے میں اللہ کی قوت والے یقین اشاہ کی, کی تاثیر کے مقابلے میں اللہ کی تاثیر والے قوت اس کا یقین ہو اور اشیا جو افعال جو سارے کام ہو رہے ہیں ان کی بنیاد میں اس کو اللہ تمہارا صلاح کے ذات کی فعالیت نظر آئے کوئی آگاہی معرفت پہچان آدمی کو حاصل ہو توحید جب کمال پر ہوتی ہے کہ کمروں کا آگر میں جھکنا اور کمروں سے مرادہ میں مانگنا یہ تو ایک کامیاں توحید کا صبر ہے کہا اوہو میں نے کہا قبروں سے بھی نہیں ہوتا میں توحید سمجھ رہا تھا اور بدو سے نہیں ہوتا لگے ان کی بات سن کر مجھے پتہ چلا کہ زندوں سے نہیں ہوتا پتہ چلا کہ توحید کا اگلا درجہ بھی ہے کہ زندہ سے بھی نہیں ہوتا مال سے نہیں حکومت سے نہیں ہوتا اس بات سے نہیں ہوتے آدمی کہتے میں یوں کر لوں اور اللہ تعالی تعالیٰ کر لوں صبح کہ میں کیا کرنے والا ہوں تیراسل فوجیں تیرا سبانیں کرو فار کیا کرے ہم آگ والے جو تھے نو کہتے من شد من نا کہتے ہیں مناشد منا ہمبر ہوں اشد میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کو بنایا ہے قوت والا ہے وہ جو اٹھاتی تھی جی سات راتیں میں آٹھ دن چلی اور اٹھاتی تھی جی آدمی کو اور زمین پر نئے سے مارتی نا والا آدمی تھا اور کئیور تنے کے خلا جی کرنا کئی جیس پڑے گیلا نے غیر میں رکھا ہے اپنی اس طرح ہر وقت دکھانا ہر وقت ظاہر کرنا سار کو ہی مان لے اسے ماننے کے لیے غیب غیر غیر کے, کے بالغب کی دعوت ہے بن دیکھے مانو اس کو اس کا حق ہے اس کو سمجھ کر مانو اور فکر کرو کائنات میں گردو پیش میں چیزوں میں شیا میں اور تمہیں پتہ چلے آج کے بعد پھر جو ہے درجہ محبت کا ہے کس تعلق میں ایک بیکراری اور شاہ شامل ہو جائے وہ اثر پر مان اور چاہتے ہیں ساری اس کو آپ شاعری میں استعمال کرتے ہیں اور دنیا دنیا کی چیزوں کے لیے رنگ و رگن کے لیے رحمت اللہ علیہ ایک کہانی سنایا کرتے تھے یہاں کوئی شہر میں آدمی نام بتا سکتا خیر کوئی تفاض پا چکے ہوں گے کوئی جانتا بھی نہیں آپ نے ذرا نہیں بنتی ہے کہ کا نام غلام کی تو میں نے دیکھا کہ اس کو کسی لڑکی سے محبت ہوگی تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی ان کا ہمارا خاندان میں اتنا فاصلہ رابطہ نہیں ہے اور شادی کرا نہیں سکوں گی مصیبت بنے گی تباہ ہوگا کہ جی برباد ہوگا تو لہذا اور جلدی سے اس کی شادی کرا دی شادی ہوگی جی شادی ہو جائے اور اندر سے جو ہے خون کا جوش اور مونل لیول کم ہو جائے تو بس محبت بھی مر جاتی ہے دیا بجھ جاتا ہے تو خیر کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ ہفتے کے بعد سے اس سے پوچھا والدہ صاحب بینسرے کہ غلام کی بریاد چیز تو اس شہر کے لوگ سے ان کو بولنے کا اس, پلے, اس بلا میں پڑھے جس بلاد کو بولے کہ نہیں بولے غلام کی بریاد نے کہا جی امی جی تو اس بلاد میں ہیں تو اس کے آگے سے جواب میں تھا کہ امی جی پڑھنے والی شہر <laughs> تو بھولنے والی چیز تو ہے نہیں ہے کب بھولتی آئی سمانتا. آدمی کے رشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق جیسے کہ وہ شاہ گل میں بادے سار گاہی کا نام پھول کی جو شاخ ہوتی ہے اس میں صبح کی بادل سیم تاز تر و تازہ ہوا کی جو نمی ہوتی ہے اس کی ہار اور پھیل جاتی ہے یعنی اور کو تر و تازہ کر دیتی ہے تو ایسے آدمی کے بھی ہارا ذرہ ہار اور زرے میں ہر رگ میں محبت کا تعلق ہے سما جاتا ہے مردی تحریر کتے بلی کا سامان اس کو مردی تحریر کے تحریک, کہ وہ دنیا دنیا کی چیزوں کا کر لے اور کارخانوں کا زمینوں کا کر لیں رفڑیوں کا کر لے ربوں کا کر لے تو با <تصفح> ایک جگہ پر ایک آدمی نے بڑا فساد مچایا گاڑیاں کرائیں گانیاں کروائے تو میں یاد نہ کیا کریں فساد کو کیسے ختم کریں تو ان کی برادری والوں سے ملا میں تو نے کہا اس نے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو لوگ انہوں نے اس اسکول کیا ہے اپنے اس میں تاریخ میں تو اب میں کیا کہیں کہ کی یہ جی تو وہ آدمی ہے اس کو گھر تیری ماں مر گئی ہے تیرا ڈٹا قتل ہو گیا تو اس کو افسوس نہیں ہوگا لیکن اس کو بہت تیاری فلالی زمین پر آدمی نے ایک فٹ گیا ہو گیا ہے تو جا کر شرط ہونے کا اس کی تو محبت چاہت خوشی ناراضی سب زمین ہے یہ ہماری برادری سے مشہور ہے اس کو جو ہے وہ تم نے بھگوان اندر کیا تو فضا تو نہیں اس کو کیا بیٹا مر گیا ہے اس کو فکر نہیں ہوئی کہ زمین لے لیے اتنی زمین کے ساتھ اس وابستی کی ہو گئی ہے کہ بیٹے کی محبت پر بھی اس کو ترجیح ایک گروپ تھے تو ان کو بجاک باغ جو ہے تو ان کو اطلاع ہوئی والو صاحب کی وفات اور اسی بات ان کو کوئی اطلاع ہوئی کسی دینی اہم کام ہے تو انہوں نے جائے پہلے آپ دینی کام کی فکر کی پھر بعد میں مفاد کا بندوبست کیا تو ماہرین سے بسانے مولانا محمد صاحب بت رحمۃ اللہ, اللہ کے سروس حال میں پہلے مختلف پر برزین نے جنڈا اٹھایا جنگریل کے دور میں جلیں کاٹ کے مار پٹائیاں سہ کر بات کو بیان کیا ہے اور پھر ہم نے آزاروی صاحب کو دیکھا ہے کہ پیڑ پر پتھر باندھ کر ساتھ میں جن کو بیان کیا ہے مار پٹائیاں سہی ہیں جیلیں برداشت کی خیر یہ ان کا نام آ کے ان کے دو واقعات سنا دوں آپ کو بڑے عجیب ایک تو خاصار تاریخ بڑی پھیل گئی سیاسی تاریخ ہونے کے علاوہ یہ لوگ دن کا عالم ہونے کا دعوی بھی کرنے لگے نا زلا خان جو تھے دعوی کرنے لگے اور بےچارے جو تھے عربی ان کو سیکھ لی تھی موٹی موٹی بہت, بہت زہین تھے لیک لیکن علم نے کسی سے حاصل کیا اور نہ پتا تو بہت غلط الٹی پلٹی تفسیر کی ہے تذکرہ جو ہے نا تذکرہ تکڑا میں, میں نہیں پڑھا ہے کچھ نہ کچھ تجربہ جو ہے تو نہیں پڑھا ہے لیکن بہت وہ اس نے الٹی پلٹی تفسیر ہوئی تو خیر دینی تاریخ تو تھی وہ سیاسی تاریخ طرف تھی دی، دین کو بعد نقصان پہنچانے کے ہاتھ ہو گیا تو لوگوں نے مناظرہ کرانا چاہا تو مناظرے کی جاغے نہیں آ سکتے کا مارچ کروایا ہے کرفیو لاہور میں سترہ رمضان بارک انیس سو سینتالیس کو جو کہ چار اگست انیس سو کو بنتا ہے جس کے پیرہ دس دن سے پاکستان بن گیا اس میں اکثر <سجلسنبر> کے تھے میں نے آپ سے دیکھا سب اور کرفیو میں توڑوں گا تین سو تیرہ کا مارچ کراؤں گا تو اتنا زوردار آدمی بہت خطرہ ہے کے دن کے نقصان بہت ہو گیا تھا یہ آم رابطہ کرنے کے لیے آئے تو آمنے سامنے ہوئے اکوڑا کھٹے کے کسی جگہ پر تو منصف جج جو تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ بات شروع کریں نایت پڑی اللہ مکم نام اکام صلا آت ہمارے دل ماروا تو علی صاحب نے کہا کہ جج ح سے میری درخواست ہے کہ علامہ صاحب نے کہا ٹھیک نہیں پڑی الحمد مکند نام تو اکان صلاح آتا اس دکاتا ہے یہ پتا تھا آتا ہوکاتا ہے چونکہ کسی جگہ سے پڑھا پڑایا تھا نہیں اس وقت خاص سالوں کے دلچے ہوتے تھے اور احرار... پہلے ہزاروی صاحب جب گئے نا وہ ہو... اہراروں کے ہاتھ میں ہوتی تھی کوراڑی جن کی تحریک احرار تھے وہ بس ایسا نوکری کلاڈی تو ہزاروی صاحب ایسے کمزور آدمی بدن کا یعنی یہ اس کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو ہمارے تیرک صاحب کو تھا. بس اتنے اور ایسے بھی ذرا کمزور بڑھاتے ہیں جو خدا کی شان کے اندر فروغ دیا تھا کہ آدمی کے سامنے آتا آدمی پر لڑا تو کھڑے ہوئے تھے نت اللہ خان پر لڑکا آ گیا پہ تو دیکھا آپ فکر نہ کریں میں آپ کو موڑ لیتا ہوں آپ مجھے گرائیں نہیں جب یہ بات ہوئی تو اہرارا نے جب کلاڑیوں کو اٹھائی اور تب بھی وقت بڑھ گئی زمین تو حکومت کو اندازہ ہوا کہ بس اب تو کچھ تو خون ہو جائے گا تو ایک کو بٹھایا نت اللہ خان کو پشاور میں چھوڑا ان کو پنڈی میں اتار کر پتر پتر کیا دوسری بات میں کیا نظر تھا وہ ترجیح بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں کاجینیوں نے جو کام کیا تو علاقے کے ایک بہت بڑے وکیل اور بہت بڑے خان کو اور اس, کے اس کے باپ شکار کر دی اور ایک جو ہے دوسرا خاندان تھا بڑے بڑے ڈاکٹر تھے ان کو شکار کیا تو آزادی صاحب وہ بہت سخت ہیں پھر پھرا کر پیدل بیس تیس میل پیدل چلے ہیں پاوا میں سے پیدل چلے ہیں اور کام کیے انہوں نے اس کی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تو ایک دن وہ لوگوں نے آئے نے کہا جی کہ آج تو ایسا مناظرہ ہے کہ اگر رات نہ آئے اس میں تو بہت نقصان ہو جائے گا انہوں نے کہا میں کیا کروں ایک میرا بیٹا وہ بیمار ہے اور بیمار جیسا نہیں ہے کہ ہم بیماری ہو بہت آتی ہوں کشمکش میں انہوں نے کہا ہم تو اور کچھ نہیں جانتے ہیں ہم تو ہر تک آپ پہنچ سکتے تھے بات کہہ سکتے تھے اب آگے جو مسئلہ ہے اس کو ہم ہمارے بس سے باہر ہیں میں کی باقی مرضی انہوں نے کہا کچھ کچھ بیٹا اللہ کے والے اور میں آپ کے پاس جاتا ہوں آپ کے ساتھ جاتا ہوں جب چلے جب گاڑی کو چننے لگے تو اس پر تاز کر کھا اس کی افات ہوگی ان نے کہا بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں فردین کی طرف جا رہا ہوں اور سب سے کھایا تھا تم لوگ پورا کر لینا بس یہ مقصد کی اور ہوتی ہے اور یہ بغیر قلب میں وہ حال آئے ہوتا نہیں ہے کیسے زبانی کلامی ہے اس کو کہہ لیں کر لیں جب کل میں وہ بخت کی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات با کمال کے ساتھ اور ان کے بخص لازوال کے ساتھ تو پھر یہ بات ہوتی ہے اور اس کی طرف چلتے چلتے وقت لگتا ہے آدمی بڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ بات اوقات ہوتا ہے کہ بغیر علم والے کو یہ بات مل جاتی ہے اور بعض اگر علم مالک کو نہیں ملی ہوتی ہے علم والے کو مل جاتے سر لا ڈور ہے علم کا زور اور قوت اس کی اور ساتھ نسبت کی قوت نسبت کہتے ہیں نسبت میں تصو میں کہتے ہیں نسبت اس کو یہ چیز کو میں بیان کر رہا ہوں اس کو تصور میں کہتے ہیں نسبت کہتے ہیں کا خلافت نہیں ہے اس چیز کا منتہ نسبت ہے تعلق بننا یہ نسبت آ رہی یہ نسبت ان ہو جائے گی اہل علم نہیں ہوگی اہل علم کو جائے تو نور نورن لال علم کی قوت ساتھ نسبت کی قوت اور اس کے کار سار تصدہ ہیں تو یہ اس طرح کے نسبت جو ہے اردو والے اس بات کو جانتے ہیں نسبت منگنی کو بھی کہتے ہیں فلاں کی فلاں کے ساتھ نسبت ہو نکا ہو گیا منگنی ہو گیا آپ یہ جی ایک دوسرے کے بارے میں سے ہو گئے کہ وہ آپ لوگ کہا کرتے نا کہ میں اس چیز کے بارے میں بڑا ٹچ ہوں ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ نئی موٹر خریدی ہے نئے ماڈل کی اس پر کوئی اسکریچ لگائے نا خراش میں اس بارے میں بڑا ٹچ ہوں وہ میرے دل پر خراش آتی واقعی دل پر خراش آتی موٹر پر خراش لگائے دل پر خراشائی ہوتی ہے اور یہ خراشیں پر آخر کر ہم اٹیک کراتے ہیں ہاں بالکل یہ خراشیں دل پر لگتی ہیں لگتی ہیں پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ دل کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے دنیا بھاری ہمارے دل کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے اور پر ذرا سا کچھ فرق آتا ہے تو اندر محسوس ہوتا ہے یہ میں بڑا ٹچ ہوں اس کے بارے مجھے بڑی تکلیفوں ہوتی ہے مجھے تو کوئی عورت جو ہے وہ خامند کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کوئی سوال کر لے تو اس کو سر پہننے کو تیار تو میرے ساتھ نسبت ہے تو میرے ساتھ نسبت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے شریعت نے دوسری شادی کو جائز قرار دیا لیکن اس کو کتنا نا پسند کرتی عورت کہ میرا ہوتے دوسرے کا کیوں ہو کیسے ہو کہ رسول اللہ کی, زندگی میں اور اللہ کی زندگی میں اور ساتم رضی اللہ عالم کی زندگی میں علی رض اللہ نے جہل کی بیٹی سے اکرم رضی اللہ عدم کی بہن سے شادی کرنا چاہے کہ فرمایا کہ لاج اشتمس اللہ وا دول اللہ فی بی واحد ابرا صاحب کو پتا ہوگا کہ بنتا کہنا ہوگا کہ بن تو کہنا ہوگا نہ ہو اس میں پڑا ہے بنتا ٹھیک ہے جی اللہ و طرور اللہ فی سور ہوگا بن رسول اللہ, اللہ بن طرح تو عدو ہے کیوں نہ وہ جس میں آپ کو نہ ہوگا اور قاعدہ ہوگا اتنی دشکت آتی ہے اس جگہ تک پیش آئے گی وہ کا بدلنے سے مانا بدل جاتا ہے جو نہ ہوگا زبردست کا قاعدہ بدل جاتا ہے جا کہتے ہیں تین کو الگ والی کو روف ہے روفلت پر قانون بدل جاتا ہے کہ ایسا قانونوں کو شہر کرتے اللہ کیا گھر میں اللہ کے دشمن کی اور اللہ کے دسور کی اور دشمن کی بیٹی کے منی ہوگی تباہ دلّہ تم نے شادی نہیں کی ان کی بزرگی میں اور کیا سترہ سال پندرہ سال کی عمر میں شادی ہوئی اور بیس اکیس سال کی عمر میں فات ہوگی تو اور کہتی ہے کہ تیرا خاند ہوتے ہیں اس کے دوسرے کی طرف سے دیکھا کیوں ہے اور خاند کہتے ہیں کہ میری بیوی ہوتے ہوئے اس ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا عورت فاؤنڈیشن والے آیا نا تو اپنا رسالہ بھی مجھے دیا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ غیرت والے غیرتی قتل کوئی پچاس کی نفیز بنائی تھی غیرت قتل مختلف قتل ہوئے عورتوں کے روپے ہیں تو میں وہ پھر بعد میں ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا میں نے یہ آپ کا رسالہ پڑھا آپ نے غیرتی قتل اس کو لکھا ہے تو غیرت ایک بہت بڑی قدر ہے ویلیو ہے انسان کی ایک خصوصیت ہے تو آپ اس غیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو بڑھائی میں بیٹی کو دیکھے اور وہ بغیر تو جائے آئے تو آپ جلدی قتل کہتے اور اس بات کی آپ ترویج کریں اس بات کو کہ اس موقع پر شریعت کو اس پر پیش کرے اس چیز کو وہ بات بھائی جو ہے وہ شریعت پر پیش کرے اس کو اور سر دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے اس کے مطابق چلا جائے تو انہوں نے میری بالچری کو نے کہا کہ سر ہم تو آپ کو کسی وقت بلائیں گے یہ باتیں آپ ہمارے اس پہ کریں میں نے کہہ سے آپ فاؤنڈیشن بنا کر کافروں کے ہاتھ میں چلیں گے اللہ کے بندے اور آپ سمجھتے کہ وہ عورتوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں ہمارے پاس عورتوں کوئی نظام نہیں حقوق نہیں بہت سی چیز تمہارے پاس یہ تو جی یہ جو کوشش اور کچھ کوش نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ آپ کی عورتوں کو باہر نکالیں بے پردگی ہو فاشی ہو اور آپ کی اسلامی قوت ختم ہو اور آپ ان کی طرح ہو جائیں بس پھر وہ گردوں سے پکڑے کہ دور ہوئے اسلام سے تو اللہ کی مدد سے دور ہوئی پھر تو اللہ ہم بس اسٹینڈ لینے والا نہیں ہے مگر ہماری زندگی اسلامی نہیں ہوئی تھا. اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کیونکہ بیت المقدس کانفرنس میں جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان فاروق کے فوجی جب جی باتیں تو اس کے سامنے خوبصورت عورتوں کو بناس مار کر کھڑا کرو اور مال و دولت بکھیرو تاکہ مال بیٹھنے میں لگے اور ان کے آپس میں اختلافات آئیں ایک دوسرے کے ساتھ مال پر اور عورتوں کی طرح متوجہ ہوں تاکہ مقصد چاہتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چھ مہینے میں کوئی شادی جو ہے وہ متوجہ نہ ہوا تو پھر میں کہا انتظار کروں اس بات کا کہ جب ان میں یہ بات آئے گی پھر اس وقت تمہارے پاؤ اور اس کو انہوں نے ایک ہزار سال انتظار کیا ہے ایک ہزار سال بعد وہ بات ہوئی تو ایک ان کا فارمولہ ہے ان کو اس بات دانش لوگ ہیں تو جانتے ہیں اس بات کو اور تو اور میں جانتے ہیں ہم سادہ لو ہیں ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ ہاں ہائے مولوی آگے تک انگرآے کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے جی میڈیکل کاری نے کچھ دن سختی کیا ہے نے تو سارے مل کر کہہ رہے ہیں میرا نام لے کر ڈاکٹر ہر صاحبوں کا نام ڈاکٹر صاحب کا نام لے کر کہتے ہیں و قول نہیں سکول بلچہ چاہتا نہیں ہیں خود کس کر نہیں سکتے کسی وقت کو دیکھ نہیں سکتے تب ان کو پتا نہیں چلتا کہ اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہے لیکن جو گراوٹ آئے گی اور جو گو مسلم امت کا جو یکجہتی اور جو, جو جوش اور قوت ختم ہوگی تو پھر کا وقت اس پر چڑھا ہے تو کچھ نہیں کر سکے بالکل تو اس کو سیکھنا ہے اللہ کے معلّہ کو سیکھنا ہے اللہ سے نسبت قائم کرنی ہے مقصد پرانا ہے اللہ رسول اور مقصد کی محبت کو ترجیح کرنا اس میں قالب کرنا ہے اس میں اور اکیلے نہیں ہے سب سب کو ساری عمر کو کرنا ہوگا سارے ملک والوں کو کرنا ہوگا مردوں کو کرنا ہوگا عورتوں کو کرنا ہوگا بچوں کو کرنا ہوگا افسروں کو کرنا ہوگا باتحتوں کو کرنا ہوگا نظام میں آئے گی دن میں مجھ سے گھر پر سوال پوچھا پرزنٹ آف جھنڈا کتاب چل رہی ہے ایف سی کے کورس میں انگریزی کے باقی نصاب بڑا اچھا ہے اچھا ہے میں نے دیکھا اس کو پرزنٹ آف جنڈا میں شروع میں حیرانی کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی بادشاہ کی کردار کرنے کے لیے ناجائز طلقات سے پیدا ہوا ہوا ہے بچوں کو پڑھانے والی کتاب ہو اور اس کو جو حرامی لڑکے کا تذکرہ ہو سنو. تو تھرلنگ بہت ہے یعنی جو چیز بہت تھرلنگ ہو بہت روزوں کو متوجہ کرنے والی ہو تو اس سے زبان سیکھنا آسان ہوتا ہے جملے اندر جاری ہو جاتے ہیں ہاں جی لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی تھریلنگ چیز جو کہ اخلاق کو خراب کر دیں کیا پڑتا ہاں جی؟ اب ان صاحب میں یعنی میرے پچیس سال ملازمت کے ہو گئے چھ سال پڑھائی کے ہو، آٹھ سال پڑھائی کے ہوئے تھے پچیس ہزار کتنے ہو گئے جی بتیس وجہ سے پینتیس سال سے یہ چل رہا ہے انصاحب میں تثرات آئیں گے نصاب گئے کے ایک جملہ قوم کی تقدیر کو بدلا کرتا ہے میں بیٹے کو پڑھا رہا تھا تو اس میں جگر مرادبادی کی غزل تھی تصحیح کے کورس میں میں برائے ایسی زندگی سے تو ہے بس خودکشی اچھی یہ شہر نصاب میں لکھا خودکشی کی ترغیب ہے اس شہر میں تو اس نے گاج کی تصویر لکھا تو میں نے کہا کہ یہ شہر جو ہے شہر کے پہلے تمیز لکھنی ہوتی ہے نا یہ شعر جو ہے وہ شاعر کی بزدلی اور اس کی جو ہے تو بغیرتی اور اس کی زندگی کوشش میں ہتھیار ڈالنے کی ذہن کی علامت ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی زندگی سے تو خودکشی کر لینا چاہے کیونکہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے بیٹا بڑھا لکھ بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے تو میرے استاد کیا کہے گا وہاں پر اور یہ تو لکھا رہا ہے تو کیا ہے لکھا تو اس کے ساتھ ساب تعلیم آپ کا نظام تعلیم گرد و پیش اس افسان صاحب بیٹھے اس کی لائبریریاں جی؟ سب کردار ادا کرتی درائے درائع افلاب ہاں جی؟ ساری چیزیں مل کر وہ افراد کو کھڑا کرتی ہیں شخصیت بنتی ہے اپنی اندر تو اس کو سیکھنا ہوگا جی جی ہم مہینوں میں ایک بار بلاتے ہیں آپ کو یہ ماحول بنا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کی کوشش کریں سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شخصیات کی تعمیر یہ اللہ کے تعالیٰ کے رخ پر ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ کے اتباع کے رخ پر ہو اور آپ کے مقصد کے رخ پر ہو اور اس کو ہم سیکھیں تو انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے کہ ماشاء اس رخ پر آیا تو اس سے فراہم کے رہنما ابھریں گے یہ جو میدان مہیا ہوگا اس چیز سے ایسا رہنما ابھریں گے اور ان کو پھر پتا ہوگا کہ اسلام کیا چاہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو بجس وقت یا خان نو ہزار فوج کو ہر ڈلوائے تھے نا ہر آدمی کے اپنے اپنے احساس ہوتے ہیں میں کوئی دعوی کی بات نہیں کہتا کہ چلا کا پر احسان ہے کہ افغانستان ہے میرے یہاں پر کلکوپ رکھی ہے آدمی نے کہ میرا میرے اوسان خطا نہیں ہوئے تیز ہوئی ہے لیکن اوسان خطا نہیں ہوئے سوچا بے پلان بھی ہے یہ کوئی دعوے کی بات نہیں ہے اللہ کا قبول نہیں قبول ہے خاتمہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ سے تو ڈھاکا ہوا ہے تو خطر ہوئے مسئلہ صاحب ہم دونوں لڑکے ہوتے تھے یہاں پڑھائی کرتا میں نے کہا کہ بس لانگ مارچ پر نکلتے اور لانگ مارچ میں تو سامنے بس شروع کروں گا کیسا ملانے کا بیٹھا میں اس کو دیکھتا ہوں میں بیٹھ کر تقریر کروں گا کیسا تقریر کرتے تھے آج تھا اس کو میں نہیں پڑھوں تک واپس نہیں ہوں گا جب تک اس کا بدلہ نہ ہوتا رہا اور یہ پرناسٹ آتے ہیں نا انسان کو پرناس آ جائے بہت تو شروع ہو جاتے ہیں پھر خیر ہمارے موراد صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے ہم ان کے بعد جا کر بیٹھ سے وہاں گئے تو پتہ چلا کہ سات دن نے کھانا نہیں کھا سکے ساتھ خود اس تاریخ میں پاکستان بننے کی تاریخ کے استعمال آدمیوں میں سے تھے پورے بڑے شریف تھے جو ستر آدمی کا حوصل تھی اس اور پھر وہ یہاں سے کھجوری ہے بارہ افغانستان کے سرحد پر یہاں اجتماع ہو رہا تھا سرحد پر اس میں اجتماع بھی تبدیلی والے آزاد کر رہے تھے کہ دہوت بیٹھ گیا تھا درشاہ کو ہٹا کر اور زبردست کمیون کردائی تھا تمہارے آزاد نے چاہ کے سرحد پر بڑے بڑے اجتماع کرائے جائیں تاکہ اس اندازہ ہو کہ یہ اسلام ایک بہت, بہت بڑی قوت کی شکل میں یہاں پر ہے تو کی بڑا ڈراثردار اس سے زمانے میں وہ کجوری کا دمان میں بھی گیا ہوا تھا تو اسی خبر سے اس وقت کے جو امیر تھے قریشی صاحب اور ہوں میرے سامنے ہارٹ اٹیک ہوا اور بڑے آخری ہم نے مجھ سے کی میں نے ان سے آخری بات کی اور ہمارے سامنے وفات ہوئی تو جان دینے کی نیت کرنی ہے تو امریکہ تھوڑا سا پیار دباتا ہے پیچھے سے یہ امریکہ جو ہے یہ دیوس سب دل ہے کو ٹیسٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کھڑا ہو گیا اس کا کیا بگاڑ سکے ہاں جی ڈاپے مردوں کے بھاگے تڑا کر دیا ہاں جی پختو کسی نے تو اللہ کا نام لے کر کال پر سینڈ تو لین ابھی بھی اس جرنل کو ہماری طرف سے رائے تھے امریکہ کے آگے جھکا یا پانٹا ہو ایسا اس, اس کو دیکھے کو کفار کے آگے دلیل کرنے کے لیے اپنی جان کو بچاؤ اس کی چنگا فوٹی ہو جان دینے کی نیت کرنی ہوتی اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر اقتدار لینے کے گاڑی آئے ہو تو پہلے اپنے سر کو کن سے اتار کر پھر آ گیا ہو تو کسی وقت بھی اس کو اتارنے کا وقت آیا میں تیار ہوں گا میں اس کو دوں گا اتاروں گا جان کی قیمت دیارِ عشق میں ہے کوئی دوست اس نبی جان سجا سے سر و بالے دوش ہے کنوں کا بوجھ بنا گے سر کس وقت اترے اب اترے یا اترے ملا گوڑ کے مار کے, کے آخری رات جب گزری نا تبداری ہو گئی لوگوں نے سکھوں کی فوجوں کو جمع کر دیا سارے معذم سطر کرا گئی اور جمع ہو گئے سیدہ احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ کو رات کو خراب نظر آیا کہ سرخ تخت ہے اور اس پر بٹھا دیا گیا صبح ہوئی ساتھیوں سے کہا کہ بس اب یہ نیچے میدان ہے یا تو لاہور کا تخت ہے اور یاد تخت شہادت ہے اور اس پر جو ہے یعنی عجیب واقعہ لکھے آخری صفات میں سیرت رشید احمد شہید کے پڑھنے کی چیزیں آنے اس کا بشا لگ جائے آپ کو صحیح بات ایک فلمیں فلمیں رسوار متوجہ نہیں کر سکیں ہمارا رش تو یاد ہے نا وہاں جی. دل لکھا ہے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ دو بڑے عجیب واقعات ایک, واقع. ایک این اس وقت سکھوں میں سے ایک آدمی آیا ایک مسلمانوں میں سے ایک آدمی جو کہ کردار کی خاطر لڑ رہا تھا وہ سکھ کو گیا ان کے ساتھ شامل لڑا ہے اور اور ایک سکھوں کو نشے سے نکل کر آگا اسلام اس نے قبول کیا ہے اور شہید ہوا ہے اور ایک آدمی جو کہ ہم جنگ شروع ہونے سے پہلے ڈرائی شروع ہونے سے پہلے وہ مر پکا رہا تھا کچھ دیکھ پکا رہا تو چمچا لا تھا اس نے ایسے دیکھا تو اسے چمچا سے مارا دیکھا آ تو تمہارے ہاتھ کا پکڑ وہ کھانا ہی کھائیں گے اس کو ہور نظر آئی جن سے اور بس اس کے شواس کو تو کھینچ دیا اپنا چھوڑ کر اشکی اپنا لے کر اکیلا میدان کے ساتھ دوڑ رہا ہے او اس کو لوگ پکڑ میں پیچھے اللہ کے بندے صبر کرو صبر کرو اور کٹھا حملہ ہوگا موستے کسی کی نہیں سنی دے کتنی جگہ پر وہ اکیلا میدان میں کل ہے سبحان اللہ. مسیح صاحب نے کہا کہ اکٹھے اتریں گے اور ان سے آج دس پدست لڑائی کریں گے آخری دس پدست ہوئی تھے دس بدر کا اور مزہ آ جائے سر دیکھو جی نے کہوری سے, ہیں. ادا سے. آئی آئی. ان کو برباد حاضر میں تو ہم نہیں دیکھتے ان کو ہم دیکھتے ہیں میڈیکل کالج جو مضبوط آفن انسان سے آتا ہے ڈاکٹر سہار صاحب کو میں نے کہا کہ یونیورسہ میں گیا وہاں پر اور تعداد دنگی کرتی ہیں اے. تو میں نے کہا ہمیں کنال میں اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ جو یہاں لاشیں آتی ہیں بس اس بڑا فائدہ دیا. تو وہ کیسے لیکن لاشوں میں یاد کیا کہ انسان کا یہ حالت ہے یہ انجام ہوتا ہے اس تو کیا آلہ. یہ کوئی زندگی ہے پانچ محمد بال نکھا نہ زیارت گاہ اہل ازم ومت ہے لہد میری زیارت گاہلے ازم ومت ہے لہد میری کہ خاک راہ کو میں نے دیا کہ خا راہ کو میں خا کے راہ کو, راہ, دی راہ کو بخشا ہے میں نے راز ال پہاڑ کہ راہ کو بخشا ہے کس طرح دیا کے راہ کو بخشا میں نے راز ال زیاد گاہ اہل عزم وحمد ہے لہد میری کہ خاک راہ کو بخشا ہے میں نے دی. ایسی بات مسلمان کے الات میں نے بیان کی ہے کہ خاک راہ ہوتے ہوئے اس کو البند پھاڑ کے بلندی میں نے سکھائی ہے لہٰذا میری موت کے بعد ہی میری قبر جو ہے وہ زیارت گاہ رہے گی اہل عزم محمد ہے لہد میری کہ خاک راہ کو میں نے دیا بخشا رازیا دی. تو کچھ نیت کرو نا جی شور شابا کرنے کا کیا فائدہ یہ شور شرابہ میں آتا اس کا جہاں پتا چلے تو شور وہیں مچائے گا اللہ تمہارا کرامل کی توفیق تھا فرمائے انسان بنتا ہے پابندی سے مار سے مامودار کی پابندی ہاں جی اور پابندی گئے نماز کی جماعت باجماعت کی تخبیر کی اذکار کی سلاوت کی نظروں مطلب کی حفاظت کی تو انشاءاللہ پابندی کر گئے ہم تو اللہ تعالیٰ بات کو سنوار دے گا بات بن جائے گا ٹھیک ہے دعا کر لملہ رسول محمد یا ورلہ ظلیم یا آخر آخرین یا قوة المطین یا رحم رحمی یا حیو یا قیم یا الآلہ ویلہوکم لئے و آخو اللہ و رحم و رحمن الرحیم و فلام مللہ و لا الہ و الحیو القیم و اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مغفر للمومنین المؤمنات والمسلمین المسلمات والاخیائی منہم والامات اللہ منصر من نظریم صلی اللہ علیہ وسلم و جلنا محمد صلی اللہ <سؤال> علیہ کی پریشانی کو یا رکھوں مشکلات کو ساروں میں ان کی بچوں کے جوانوں کی بڑوں کی مانوں کی حفاظت یا اللہ و دشمن کا نام ساداری فرما یا خوشا کے اطفاق اتحاد ام نمان خراک پیدا فرما یا اعلیٰ اسلام میں پیدا فرما یا اعلیٰ کو ترکیہ جہاں مسلمان مشاعر علماء مدارس والے حکومت اور فوج جاتا پریشان ہیں یا لان کی فاض فرما بائیں پیچھے سے فائرت فرمایا اللہ فوج والوں کو شاید فرما آنے والوں یا اللہ تعین یا اللہ تعمیر کی پکڑ فرما کی جگہ لوگوں کو والے ہوں محبت والے ہوں یا اللہ افغانستان اسلامیہ کو موقع فرما امریکہ کے ساتھیوں کو یا اللہ ہر طرف سے فائد فرما میں اسلحے کا پیسوں کا دعاؤں کا نمس فرما کے لوگ کھڑے ان کو اہم نصیب فرمایا ان کے لشکروں کو فطر پتر فرما ان کے لشکر کو بیکار فرما ان کی عادت میں پھوٹ ڈال دے فسادی کو یا اللہ قطر کا فرما دے میاں نمان خلا قید فرما ہے یا خطے کو امریکہ کے سودی نظام سے یا لطف محفوظ فرما یا اللہ پاکستان میں نئے والے لوگوں کو ذائق تصویر فرما کو دنیا ساخت کی طرف موڑ دے شیابال کی طرف موڑ دے یا اللہ ان کو ضرورت تصیح فرما یا آلو فراست تصیح فرما یا ملک کی خدمت خان یا اللہ کو قبول فرما دے یا لوگ ساتھی ہمارے سب کے ماں جان الاد کاروبار ملال متازی سے برکت ڈال دے یا الگ کوئی تنگس کو دور فرما دے یا الگ کوئی پریشان پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ کوئی بیمار اور بیماری یا اللہ پارشان یا اللہ وہی کی ہے جو مراد ہو سب کی کو جاننے والا ہے سب کی کو پورا فرما فرمان کو کامیاب فرما یہ دنیا فرما کا